الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلب الملت ابراہیم حنیفہ صد اللہ سلام جو ہے نا جب تک السلام علیکم نہیں کہو گے تو سلام ادا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ فلام جہاں طے خاص سلامتی یعنی اللہ کی سلامتی السلام علیکم السلام اس کا جواب پھر وا علیہ سلام نہیں واہ علیہ کم اسلام و جب تک آپ وا علیہ کم نہیں رہیں گے تب تک مجرم رہیں گے کہ جواب جو ہے فرض بن جاتا ہے جس نے السلام علیکم کہا السلام علیکم کہا وعلیکم السلام کہا اس کا جواب بالکل نہ دو کہ وہ سلام ہے ہی نہیں اس لیے سلام السلام علیکم کم ہے السلام و اور جواب ہے وا علیہ کم اسلام و علیہ السلام تو معز سامین بندہ نہ چیز بدکار گناہگار بیکار حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ادنا غلام کا غلام امتی کا غلام آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے آپ کی میں شونی قسمت کہوں گا کہ آپ چشتی صاحب کے خطاب سے معروم رہے بہت عرصہ کئی دن سے باہر دن کا سفر رات کا تقریر اور ابھی وہ ساڑھے نو دس بجے آئے ہیں ان کا گلا بھی خراب ہے ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بندہ ناچیز حاضر ہوا تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو میں وہ بات کروں جو اللہ اور اس کے رسول کو اللہ کا خوف کرے اللہ سے ڈرے اور اللہ کی فرما برداری ہو جائے اور جو نفس کے قبضے میں ظالم بیمان آ جاتے ہیں ان کا سارا زور ہو جاتا ہے کہ قوم ہماری اتباہ کرے اور ہم سے ڈرتی رہے جو اللہ سے ڈراتا ہے اللہ فراہم فرمائے گا سلامت دل والا جا بہشت میں تو سلامت دل والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ سے ڈرا ہو اور قوم کو بھی اللہ سے ڈرایا ہو ایسے ظالم بادشاہ حکمرانوں سے پناہ مانگا کرو ایسے بدماش حکمرانوں سے پناہ مانگو جو اپنے آپ کو منواتے ہیں اور اپنا آخوف دلواتے ہیں ایسے بہت خطرناک حکمران ہوتے ہیں وہ قوم کی دنیا بھی برباد کر جاتے ہیں اور آخرت بھی اپنے آپ کو بھی برباد آپ تو خود ہی برباد ہوئے پھر قوم کو بھی ساتھ برباد کر کے چلے جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کل بل ملت ابراہیم حلیفہ بابوا فرما دے میں ملت ابراہیمی پہ رہوں ہم آ ابراہیمی منت ملت ابراہیمی ہے پھر نمرو سے ٹکراؤ لینا پھر یہ نفس کے قبضے میں جو حکمران آ جاتے ہیں جس اللہ نے عطا کی ان کو اس کے باغی بن جاتے ہیں پھر یہ تین قسم کے ہیں بد بدتر اور بدترین غور سے سننا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا دانات کی نشانی کیا ہے آپ نے فرمایا جو نصیحت قبول کرے دوسرا فرمایا جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے یہ صرف مومن کا سکتا ہے اور بئیمان کوئی نہیں کرتا اپنی غلطی کا اعتراف مومن کو کہو گے یہ کام تیرا غلط ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے غلط ہے تو بد وہ ہے جو ملک کا دشمن ہو آدمی جو ہے ہم مٹی سے پیدے ہیں مٹی سے اور مٹی کی خاصیت وہ زمین پر پڑی رہتی ہے ایسے ہے نا اگر اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے لیکن جب اسے کوئی اوپر پھینکنے والا ہو یہ اوپر نہیں جاتی پھینکنے والا اوپر نہ ہو یہ مٹی اوپر جائے گی ہم مٹی سے پیدا ہیں اس لیے جب تک ہمیں کوئی پھینکنے والا ہو ہم اوپر پرواز نہیں کر سکتے ہم تو زمین پر پڑے رہیں گے پھر اس کی خاصیت ہے اوپر پھینکو یہ پھر نیچے آتی ہے تو ہماری خاصیت بھی یہی ہے پھر اس کو رکاوٹ کی ضرورت ہے تیرے طریقت اللہ کے فضل کو دعوت دیتا ہے اور پھر قوم اپنے تعلق داروں کو اس بلندی پر وہ اللہ کا فضل روک لیتا ہے تو نفس کے قبضے میں تین قسم کے حکمران ہوئے ہیں بد بد تر اور بد ترین بد وہ ہے جو ملک کا دشمن ہو بد تر سمجھنے کی کوشش کرنا بد تر وہ ہے جو قوم کا دشمن ہو اور بد ترین وہ ہے جو دین کا دشمن ہو ایسے حکمران اسے خدا سے پناہ مانگا کرو ایسے ظالم حکمران قوم کے لیے زہر کا سمندر ہوتے ہیں زہر کا سمندر اور سوائے پناہ کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس مادی طاقت نہیں ہے ہم لال نہیں سکتے پھر موجودہ جو اسلحہ ہے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں اس کا بنانا حرام اس کا رکھنا حرام چلانا تو حرام ہی حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پور فتن دور آئے گا اپنے تلواروں کے منہ توڑ دینا مظلوم بن جانا ظالم نہ بننا ارے قتل ہو جانا قتل نہیں کرنا اس لیے ضمن بات کر دوں ان بولے بے وقوف بئیمانوں کو اب آپ سے آگاہ کروں کہ دنیا میں کون سے بےمان بے وقوف بے عقل حکمران ثابت ہیں ہم پر مسلط ہیں جنہیں خبر ہی نہیں خدا کی قسم ارے بے دین تو پاگلوں کا بھی سردار ہوتا ہے اور وہ بن جائے بادشاہ تو پھر خدا معاف کرے تو مسلمانوں پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ میں اصلے کو دہشت سمجھتا ہوں اصلہ خود بھی دہشت ہے اور فیل بھی ہے اور فائل بھی ہے ارے اصلہ خود دہشت ہے اور اس گرد بنا بھی دیتا ہے یہ ایسا بری چیز ہے اصلہ کہ اس میں دہشت بھی ہے اور دہشت گرد بنا بھی دیتا ہے ایک تو داشت ہوتی لیکن اس میں اور برائی یہ ہے کہ جس پاس جس کے پاس ہے وہ دہشت گرد بن جاتا ہے دنیا اس وقت بےمان بے دینوں کو پتہ نہیں کہ دہشت کس چیز میں آئے اور دہشت گردی کس چیز میں آئے اور دہشت گرد کون ہے اور کس نے پھیلائی ہے بھیڑیا کہتا ہے کہ بھیڑیں دہشت گرد ہیں اور بھیڑیں کہتی ہیں کہ مرغی دہشت گرد ہے بھیڑیا ارے بادشاہ کہتا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہے مولوی کو مرغی سمجھ لو ایمان سے بھیڑیا کہتے ہیں کہ بھیڑیں دہشت گرد ہیں اور مولوی کو پھر عوام سے بھی کمزور مرغی سمجھ لو آ گیا ایسا وقت لیکن میں ایسا نہیں کروں گا علامہ اقبال فرماتا ہے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پتھر کو پہاڑ کر دوں اور جزیرے کو سمندر کہہ دوں یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نجائز بات کو ناجائز کہوں گا اور حق کو حق کہوں گا یہ لوگ کہیں گے کہ ہم دین کو قولی طور بند کر دیں گے یہ نہیں ہو سکتا ارے ظالموں معاملات میں تم نہیں آنے دیتے عمل میں تم نہیں آنے دیتے زبانی طور یہ بند ہو سکتا ہی نہیں بند کرو گے تو خود ختم ہو جاؤ گے دین نہیں تمہارے پونکو سے جاتا حق فونکو سے نہیں بجھایا جاتا بولی تمہیں خبر ہی نہیں حق دین کیا شاید آئے ارے تم سے کروڑوں ایسے مارے گئے تم بھی ساتھ مارے جاؤ گے دین کا پرچم کیا مستک رہے گا یہ <تصح> بند ہو سکتا نہیں مسلمانوں دہشت پہلے بھی بتایا تھا دس بندے ایک طرف خالی ہاتھ ہوں عقل دے رہا ہوں ان بولوں کو نہیں کہہ رہا میں تم کو کہہ رہا ہوں وہ تو بیدین ہیں, انہیں کہنا بھی ہم نہیں اچھا سمجھتے لیکن وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے بس آیا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہماری کیا دس بندے ایک طرف خالی ہاتھ ہوں ایک طرف ایک بندہ کلشن کوپ لے کر کھڑا ہے مہمان سے مجھے کہو دہشت کس کی پڑے گی زور سے کہو مجھے پتا لگے سمجھ گئے کلاشن کوب والے کی پڑے گی اگر کلاشن کوب واپس کر لو تو اس کی دہشت رہے گی اید. تو معلوم ہوا ہے بولے اے پاگلو بئی دہشت اصلے میں ہے بندے میں نہیں ہے اور دہشت ان یورپی ملکوں نے پھیلائی ہے اسلا پھیلا بنا پھیلائی ہے انہوں نے دنیا کو دہشت گرد دہشت گرد ہیں اور دہشت پھیلائی بھی ہے لیکن ایسے بے وقوف ہیں ایسے پاگل ہیں کہ وہ دہشت گرد کو پتہ نہیں دہشت گردی کیا چیز ہے دین ہو تو سمجھو ایمان سے اس لیے ہم اپنے کسی درویش کو چاقو رکھنے کی اجازت نہیں دیتے کہ موسا علیہ السلام کو شیطان نے کہا اے موسا علیہ السلام دو باتیں تمہیں کہتا ہوں ایک تو غیر عورت مرد کو غیر محرم کوئی اکٹھے نہیں ہونے دینا اگر وہ کہیں اکٹھے ہو گئی تو زناح مجھ پر آسان ہو جاتا ہے اگر وہیں موقع نہیں ملے گا تو ان کا وعدہ اپس میں کرا لوں گا وہ زناح ضرور کریں گے اگر زناح سے قوم کو بچانا ہے تو مرد عورت کو علیحدہ کر دو فرمایا دوسرا یہ مجھ پر آسان ہو جاتا ہے زنا کرانا جب غیر محرم مرد میں فرق نہ رہے عورتیں مرد ملی جلی رہیں ہر جگہ پھر زنا عام ہو جائے گا مجھ پر آسان ہو جاتا ہے زنا کا کرانا دوسرا جب غصہ آتا ہے اس وقت میں آسانی سے بندے سے ظلم کرا دیتا ہوں اس لیے ہم کسی درویش کو یہ پسٹول مجھے کہتے ہیں چیز سے اب رکھے میں نے کہا ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہیں ہم تو اس کو ظلم سمجھتے ہیں ہم تو ان کو دجر سمجھتے ہیں یہ کافروں کی اجاز ہے یہ ظالموں کی اجاز ہے اسلح اگر دنیا میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو بولے اسلح ختم کرو ورنہ کس کس کو ختم کرو گے جنگل کے ایک چر جرواہے کے پاس کلاشن کو پا جاتی ہے وہ بستی میں چلا کر لوٹ لیتا ہے کس کس کو اور دنیا میں جن کے پاس زیادہ خطرناک اصلہ ہے وہ اندھے بے وقوف خود دہشت گرد ہیں اس وقت دنیا کی فوجیں پوری دنیا میں دہشت گردی کا لمبردار ہیں خدا کی قسم اگر دہشت گرد ہیں دنیا میں تو پہلے نمبر پر فوجیں ہیں کیونکہ ان پر ایٹم میزائل رکھے ہیں پھر ایسی بدترین فوجیں جو آج کل دنیا میں ہیں ارے سمجھ سیکھو مثال پیدا کرو ان سکولوں نے انہیں نا بولا کتا بنا دیا بے وقوف بنا دیا ثابت کرو اسلام میں تو قوم سے لڑنا حرام ہے ارے فوج فوج سے لڑے قوم سے لڑنا سخت حرام ہے کیونکہ جو فوج جیت جاتی ہے عوام اس کی رعایا بن جاتی ہے یہ تو اسلام میں حرام ہے اور مجھے حضرت آدم سے لے کر کسی کافروں کی فوج میں ثابت کرو اور ایک کافر بھی فوج سے فوج لڑتی آئی ہے عوام کو کسی نے نہ مرایا آج دنیا میں ایسی فوجیں ایسی ظالم ایسی بدماش ہو رہی ہیں کہ ادھر بھی قوم مر رہی ہے ادھر بھی قوم انہوں نے اپس میں معاہدہ کیا ہوا ہے کہ قوم کو مارو آپس میں خوشحال رہو کہیں ثابت نہیں کرو گے کافرو کی حکومت میں فوجیں فوج سے لڑتی آئی ہے کسی فوج کے عوام کو نہیں مارا یہ یورپ سور بدماش یورپ امریکہ برطانیہ انہوں نے سوروں نے قوم کو مارنا شروع کیا پھر پوری دنیا نے فوجوں نے ان کا اتباہ کر لیا یہ <تصفح> ایک اپنی جگہ پر موضوع ہے اگر اسی کو بیان کروں تو ٹائم خرچ ہو جائے گا تازی کو اشارہ کافی ہے بدترین فوجیں اس وقت دنیا کی ہیں اور جب تک فوجیں ختم نہیں ہوتی عوام کو سکون ملتا ہی نہیں اور کس طرح لڑنے سے ختم ہوگی نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان عیاشو ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرما جو قوم کے محافظ نہیں قوم کے دشمن ہیں قوموں کو ختم کرا کے مرا رہے ہیں ارے خود اے کے کمرے میں سوئے ہوئے ہیں اسرا جب فلسطین ختم ہوا عمر بن عبد ال نے ایک فوجی مرغن غذا کھانے لگا آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دی انہوں نے ہٹ کے میر المو یہ تو ضائع ہو گئی آپ نے فرمایا ان کے نفس کو ضائع کرتی یہ مرغن غذا کھا کر عیاش بن جاتا ارے یہ ملک کا تحفظ بھی نہ کرتا اور قوم کا بھی نہ کرتا بے غیرت بن کر قوم بھی دے دیتا ملک عیاش ہے ارے ایمان سے کہو سوچو صحابی کا نفس جو جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے وہ مرغرن غذا کھا کے قوم کا تحفظ ملک کا نہیں کر سکتا اور جن کے نفس شیطانی ہوں وہ مرغے بکرے کھیر کھائے ارے وہ قوم کو کیا تحفظ دے سکتے ہیں ظالم و تحفظ تم نہیں دے سکتے دہشت گردی تم نے پھیلائی ہے اصلہ تم نے پھیلائی ہے تم مرغیے تم مرغیوں کو پکڑ رہی ہو بھیڑیوں کو کہتے ہو یہ بھی کو دہشت گرد ہے تمہیں ہمیں اندھا نہیں بنا سکتے اپنے ظلم سے یہ اور چیز ہے تم جتنا ہو سکے ظلم کرو لیکن ہم تمہیں پوری طرح جانتے ہیں تم لاکھ چھپو ہمارے آگے چھپ سکتے نہیں تم بد ملک کا دشمن بدتر قوم کا دشمن بدتری دین کا دشمن کیونکہ بغیر روحانی تحفظ دیندار روحانی تحفظ کرتا ہے جسمانی تحفظ خود بخود ہو جاتا ہے ارے مسلمان جسمانی روحانی اصلاح کرتا ہے جسمانی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے ان بولے کافروں کو پتہ نہیں کہ بغیر روحانی تحفظ اور روحانی اصلاح کے جسمانی تحفظ اور جسمانی جسمانی اصلاح ناممکن ہے کہ ایمان ہے نہیں ان میں جو قوم کو بے ایمان بنا رہے ہیں ان میں کیا ایمان ہے بندے بندے کے ساتھ کلاشن کو پلا کھڑا کر دو ارے میں کہتا ہوں بھائی مانو تو نہ جان کا تحفظ کر سکتے ہو اور نہ اصلاح کر سکتے ہو یہ دونوں چیزیں روحانی تحفظ اور روحانی اصلاح کے بغیر نہیں مل سکتی یہ تعید ربانی والا کرتا ہے نفس کے قبضے والا نہیں کرتا اب پھر بد کے تین قسم ہیں بد کے تین قسم ہیں کہ وہ بد وہ ہے جو عیاش ہو بدتر وہ ہے جو ملک کی معیشت کو تباہ کر دے اور بدترین وہ ہے جو بیرونی سرحدوں کا دفاع کر کے بیرونی سازشوں بیرونی ظلم سے اپنی عوام کو نہ بچا سکے بد کے پھر تین قسمیں دیکھو کون کون سے چل رہے ہیں بد بدتر بدترین اب بدترین بد وہ ہے جو قوم کو بیرینی تحفظ نہ دے سکے بدتر وہ ہے جو معاشی اصلاح کاشتکاری نہ کر سکے اور بد وہ ہے جو عیاش اب دیکھو ملک کی ترقی کا سبب جو ہے وہ کاشتکاری ہے معیشت ہے لیکن مومن کو پتا ہے بےمان کو کیا پتا کہ ملک کہاں جا رہا ہے اس لیے ایک شیر ہے پہلا شیر تو ہے قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے شوق ہے انگریزی کا نام مسلمان ہے کیا بتاؤں کیا کہوں کہ کتنا کم عرفان خیر شیر بہت ہیں ایک شہر وہ کہتے ہیں دشمن حکومت ملک کی دینا مدد دہکان کو ملکی ترقی کا سبب کسان بس کسان ہے یہ ملک کی دشمن کی بدترین جز ہے مجھے ایک کمپنی جو دوائی دیتی ہے علی پور میں پورے شہروں کو وہ سپلائی کرتی ہے دوائی جو سپرے جس کو کہتے ہیں کپاس کو دیتے ہیں اسپرے تو ایک بندہ ایماندار ہے وہ میرے مجھے جان تھن دار ہے ہائے ایماندار وہ اس کام کرنے لگ گیا وہ گیا کراچی تو ایک درم ملتا تھا اسی لاکھ کا اسی ہزار کا اور دوسرا ملتا تھا پندرہ ہزار کا انہوں نے کہا بھی اس پہ کتنے ڈرم جان لے آئے پندرہ پندرہ ہزار کے اس نے کہا میں تو نہیں ڈالتا میں تو سارے اسی ہزار اس نے, کہا انہوں نے کہا تو کام نہیں کر سکتا تو تو فیل ہو جائے گا ویسے ہو بھی گیا فیل اس نے بہت سا نقصان اٹھایا اب وہ کیا کرتے ہیں ارے چار ڈرم پانچ ڈرم پندرہ ہزار والے ہیں ادھر دھیان نہیں ہے مئی قوم کے دشمن تو ہو گئے رے انہیں کیا پتا چار ڈرم پندرہ ہزار والے وہ کہتا ہے ڈالتے ہیں جو ڈیلر ہے علی پور کا بڑا پورے علاقوں کو وہ دیتا ہے چار پانچ ڈرم پندرہ ہزار والے ایک اسی ہزار والا وہاں سے پیکنگ کرا لی پھر اب ایک افسر ایماندار تھا اس نے آ کر اس کی دکان پر دوائی دو نمبر پکڑ لی تو اس نے اوپر فون کیا پیسے دیتا تھا اوپر جو فون کیا یہ ایجنسی والے ادھر نہیں جائیں گے یہ جو دین کی بات کرے گا پکڑے جائیں گے کھائیں خزانے لوٹیں ان کو ادھر لگایا ہوا ہے یہ بھی تو ان پہ گیا ہے نا है? جی جاسوس مجھے کہنے لگا جی جاسوسی جو ہے پیچھے سے آ رہی ہے میں نے کہا بے مان کافروں کے میں مسلمانوں کے جاسوس ہوتے تھے مسلمانوں کے جاسوس کافروں میں ہوتے تھے کافروں کے جاسوس مسلمانوں میں ہوتے تھے ارے مسلمانوں میں مسلمانوں کی جاسوسی کرنا ظالم خوری ہے اور حدیث پاک خور بیشت میں نہیں جائے گا چاندن میں کر لے جاسوسی ادھر نہیں جاتی جاسوسی رشوت کھائی جا رہی ہے ظلم ہو رہا ہے ڈاکے ہو رہے ہیں جاسوسی ان کی مسجدوں میں ہے مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ بولے ان کی اولاد ہے اس نے جا کر دوائی پکڑی مسلمانوں دو نمبر اوپر سے فون آ گیا کہ نوکری کرنی ہے اس نے کہا کب نوکری انہوں نے کہا کرنی ہے تو اس کو مت چھیڑ اب سوچو مسلمانوں اے بے دینی بدماشوں کو کہ دو نمبر دوائی کیا کیڑا مرے گا کتنا نقصان ہوگا کاشتکاری کا کہ کسان بالکل ختم ہو کے مارا گیا ہے دوائی دو نمبر ان کو مل رہی ہے کھاد ہزاروں روپے کی مل رہی ہے کاشتکاری تمہاری برباد ہے یہ حیثن سکیم ہے لانتی جو ہمارے ہزاروں بھی گھوں کو غیر ملکی کمپنیاں لے کر کاشتکاری کے لیے برباد کر رہی ہیں ارے کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور صنعت کار ظالم خدا سے جنگ کرتا ہے کیونکہ مسلمانوں ملک وہ ترقی کرتی ہے حکومت وہ اچھی ہوتی ہے جن کے برآمداد زیادہ ہوں ارے درامداد کرنے والی حکومت ماری جاتی ہے ہاں اگر درامدات بھی کرتی ہے تو زر مبادلہ سے کرے ارے ان بے دینوں کو کیا پتا بدماشوں کو پڑھے تو لانتی سکولوں میں ان کے پاس نہ دنیا کی سمجھ ہے نہ دین کی سمجھ ہے کوٹ بیٹھا ہو تو مجھ پر سوال کرے ارے ملک وہ ترقی کرتے ہیں جن کی برامداد زیادہ ہو درامداد والے ترقی نہیں کرتے ہاں اگر درام داد کریں پھر بھی نقد نہ کریں نقد کریں گے تو مارے جائیں گے زرے مبادلہ سے کریں ارے چیز کے چیز دے کر منگائیں وہ ملک اوپر کو جاتے ہیں ارے دشمنوں ملک کو برباد کرنے والے بھی تم ملک کو ملک کو نیچے لے جانے والے بھی تم معاشی اور ملک کو کمزور کرنے والے بھی تم اور پھر عیاش زر مبادلہ چیز سے چیز دے کر منگائے یہ ظالم کیا نقد منگاتے ہیں اور اتار پر منگاتے ہیں درامداد کرتے ہیں ایسے ظالم ملک کو برباد کر رہے ہیں ملک کے دشمن ہیں قوم کے دشمن ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر حکومت بنائی ہوئی ہے ان میں تھوڑی سی صلاحیت نہیں بھائی حکمرانی کی صاف کہتا ہوں میں آپ کو درامداد کرے زر مبادلہ سے اگر نقد کرے گا پھر بھی کمزور ہو جائے گا پھر یہ ایسے بد کہ ایک درامداد نقد اور دوسرا ادھار پر نو نو ایسی لگا رکھے ہیں مربن عبد ال کا کچا کمرہ ان کی پانچ پانچ کروڑ کی کوٹیاں کیوں تم اوپر سے آ گئے ہو تم حضرت آدم علیہ اسلام کی اولاد نہیں ہو ارے سال ہے ربانی والے کی بات سنو حضرت عمر بن عبد ال کو امال نے کہا کہ ٹیکس لگاؤ آپ نے فرمایا تم حکومت کے جو بندے ہو ذرا تھوڑا کا کھاؤ جو کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ کھائیں آلہ یہ آلہ ہے تعید ربانی والی ہے اب جو کام کرنے والا ہے اسے روٹی نصیب نہیں چوی گھنٹے یہ ظالم بکرے مکھن دودھ کیا, کیا کھا رہے ہیں پھر قوم کو کہتے ہیں جی ماحول ہی دہشت گرد ہے جو تم ملک کو نیچے لے کر برباد کر رہے ہو پورا ملک بیچ چکے ہو نہ ملک رہا نہ قوم رہی ارے ظالم نہ تم رہو گے ان کا سارا مولوی پر مرغی پر زور ہے یہ ہے بدترین جو ملک کا دشمن ہے بیرونی دفاع آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے بیرونی قوم کو تحفظ ہے خود مرا رہے ہیں بہر سے بلا کر دو مسجد میں مر جائے تو بھاگ پڑتے ہیں ہیں جی دہشت گردی ہے یہ پانچ سو اٹھتری جو مرے بسانت میں وہ تمہارے کیا تھے وہ شہید تھے ارے ظالم وہ تمہاری قوم کے بندے نہیں تھے ان کا افسوس کیوں نہیں کیا یہ پچیس سو جو ریل گاڑی پر وہ ان کی نہ نا... ایسی ناہلیت کی وجہ سے عیاشی کی وجہ سے لائن نہیں بدلی پچیس سو آدمی تین گاڑیوں کا مر گیا یہ تمہاری قوم کے نہیں تھے جو مسجد میں دو مر جاتے ہیں وہ تمہاری قوم کے ہیں اور لاکھوں کو تو مرا رہے افغانستان میں جنازہ نصیب نہیں ہے سر عراق افغانستان وہ کل میں نہیں ہے ارے افغانستان میں جو پردہ کرتا ہے نا گھر یہ فوجی برطانیہ کے امریکہ کے چلے جاتے ہیں سور ارے ظالم دیکھو یہ دہشت گرد کہتے ہیں کن کو اور یہ سور بھی یہاں کہتے ہیں یہی دہشت گرد ان لانتوں کو جب اپنی عزت نہیں تو قوم کی عزت کا کیا واسطہ اندر چلے جاتے ہیں عورتیں اٹھا کر لے جاتے ہیں تین چار دن برا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں آپ پردہ کرو گے بدترین قسم بد مول کا دشمن اس کے پھر تین قسم بتائے اب بد جو قوم کا دشمن جو قوم کا دشمن اب قوم کا دشمن کتنا ہے پھر اس کے تین حصے ہیں بد وہ ہے جو قوم کو مال کا تحفظ نہ دے کان کھول کر سننا بد وہ ہے جو قوم کو مال کا تحفظ نہ دے اور بدتر وہ ہے جو جان کا تحفظ نہ دے اور بدترین وہ ہے جو عزت کا تحفظ نہ دے یہ بدترین قسمت ہماری اب ہم بدترین اقسام میں چل رہے ہیں ہر طرح تینوں قسم کی اقسام بدترین چل رہی ہے پھر ہمارا کیا بچے کباڑا ہو نہ ہو جان مال عزت کا تحفظ ایمان سے کہو جان کا مال کا عزت کا تحفظ ہے قوم کے اور ظالم دہشت گردی بڑی ڈاکا ہے ڈاکہ دہشت گردی ہے او بے وقوفو ظالمو او بے دینو بربریت کہتے تھے پہلے زمانے میں دہشت گردی اس ڈاکے کے پھر تین قسم ہیں کہ ڈاکو پیسہ لوٹ لے اس سے بدتر وہ ہے جو جان سے مار دے ارے بدترین دہشت گردی یہ ہے کہ عزت لوٹ لے دس ڈاکے موزے میں لگ رہے ہیں اور یہ بولے بے وقوف جو گائے موٹروں پر جا رہے ہیں ان کی مووی بن رہی ہے لانتی ہوئے بے وقوفوں کیسے پاگل ہمارے بادشاہ یار حکمران ہماری تو قسمتی ماری گئی ہم تو موت مانگ لیں اچھا ہے ایمان سے ایسے بدترین ایسے بے وقوف موزے میں دس ڈاکے لگ رہے ہیں ارے ڈاکو میرے ساتھ چلو دندلا اصلہ لے کر پھر رہے ہیں بسوں میں جو ہے وہ مووی بن رہی ہے حیران رہ جاتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے یہ کوئی ہمارے گناہوں کی شامت ہے جس طرح اس نکرانی نے کہا کہ شامت عمال معصورت نادر گرفت نادر بادشاہ کی نوکرانی تھی نادر بادشاہ کی نہیں مغلیہ بادشاہ کی تو نادر بادشاہ نے دہلی پر حملہ کر کے اس نے اس کو فتح کر لیا اب نوکرانی تھی ولیہ کامن باقی سب نے مانا اس نے نہیں مانا اسے بلایا کہا کہتا ہے نادروں قادر دیروں والی ملک خدا اس نے کہا میں نہیں مانتی تلوار لے کر کھڑا ہے بادشاہ ارے ظالو نہ مومن کو تمہاری تلوار کچھ کر سکتی ہے نہ تمہاری جیل کر سکتی ہے ارے جو مومن ظالم تجھے قبر والی جیل کا خوف نہیں آئے بدماش اپنی جیل کا خوف دلاتا ہے ارے قوم کو قبر والی جیل کا خوف دلا اور تو بھی ظالم قبر والی جیل کا خوف کرفیاں سوری رامت اللہ علیہ بیٹھے تھے بادشاہ کر چل رہا ہے تلوار لے کر چل رہا ہے ساتھ بہت سے نوکر چاکر ہیں سپاہی ہے تو آپ نے فرمایا کر مت نیچے دیکھ ظالم اس سپاہی اس کا تلوار لے کر آپ کو مارنے گیا اس نے روکا پھر بھی ان میں فرق تھا رہا آج جیسے ظالم نہیں تھے فرق تھا اس نے روکا یا اس نے کہا یہ بیچارہ مجھے نہیں جانتا اس نے کہا ہاں آپ مجھے نہیں جانتے نا انہوں نے فرمایا میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کو نہیں جانتے فرمایا میں کون ہوں فرمایا تیری ابتدا گندے پیشاب سے ہے رو انتہا تیری موٹ مٹھی کی ہے بیچ میں دماغ خراب ہے تو اکیل رہا ہے انتہا مٹ مٹھی کبر ہے نہ ہر ایک کی فرمایا ابتدا تیری گندے پیشاب سے ہے وہ باگ گیا سفیاان سوری آج کل کو تو نہیں تھا ظالم بدماش بے وقوف نہیں تھا اس وقت پھر بھی فرق تھا وہ سفیاان سوری کے قدموں میں گر گیا کہا مجھے توبہ طیب کرا لو تیرا احسان ہے کہ تم نے مجھے حق کہہ دیا بادشاہ کا حق کرنے والا مار گیا کہنے والا بادشاہ گرا بے ہوش ہو گیا وزرانے نے کہا بادشاہ سلامت اب تو وہ تو تم پر کیچا اچھالتا تھا ہر وقت تم پر تنقید کرتا تھا کیونکہ جیز تنقید جائز مشورے جائز مطالبات عوام کے بنیادی حق ہیں دنیا کی بدماش سے بدماش حکومت اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتی ارے بغاوت وہ ہے کہ قوم اٹھ کھڑے تم اتر جاؤ ورنہ جیز مشورے بھی دے سکتی ہے ارے جیز تنقید برائے تشفی ہوتی ہے مشورے مانے جاتے ہیں جائز۔ ارے مطالبات جائز پورے کیے جاتے ہیں نہ کہ ان پر ظلم کیا جاتا ہے یہ مسئلہ ایک اور جگہ ہے کیونکہ ایک ایک مسئلے کو اگر بیان کرو تو ٹائم نہیں ہے تو بہر ہاتھ قوم کے بھی بدترین دشمن موجودہ حکمران ملک کے بھی بدترین حکمران باغات بوئے جا رہے ہیں پارکیں بن رہی ہیں ارے جس کام میں نہ روحانی فائدہ ہو نہ جسمانی فائدہ ہو وہ اسراف ہے اور اللہ نے فرمایا ان نل المبزرین اخوان و یہ جو فضول اسراف کر رہے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہے یہ پارکیں بن رہی ہے سینکڑے بیگے کھیلوں کے ہیں یہ کرکٹ کا کھیل ہے یہ فلان کاشتکاری گھاس نہیں ملتا है? سو روپے من گھاس ہے چالیس روپے بھنڈی ہے ارے سبزی مہنگی ہو گئی اور ہم زیب دوڑے اپنے پیر کے پاس گئے پیر صاحب سبزی تو مہنگی ہو گئی ہے آپ نے فرمایا کوئی سنت چھوڑی ہے تو میں نے میری عوام پریشان ہے فرمایا کوئی سنت چھوڑی ہے تب تیری عوام پریشان ہے یہ تائید ربانی والا ہے جسے پتہ لگ گیا جو عوام جو پریشان ہے کوئی مجھ میں غلطی ہے اپنے پیر کے پاس جاؤں پوچھوں جو میری عوام پریشان کیوں ہو گئی وہ اپنے اوپر سمجھتے تھے آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہم ہاں بریلوی جو ہیں طبقہ ہیں یہ ولی والے نہ ہیں یہ ولی والے نہیں ہیں میں ولی والوں کو اب بناؤں گا ولی والے جو ہوتے ہیں وہ ہنفی سنی ہے یہ برے ملتانی لاہوری داتا صاحب کے لاہوری ملتانی یہ تو نسبت شہر سے ہے بریلوی ایک شہر ہے اس میں سکھ بھی رہتے ہیں سب ان کی بریلوی شہر سے تعلق ہے احمد رضا سے نہیں احمد ہمارا تعلق احمد رضا تک نہیں ہے ہمارے انتہا ہماری انتہا مذہب کی صحابہ تک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ہے اور صحابہ بھی اہل سنت تھے اور ہم بھی اہل سنت ہے یہ بریلوی جھوٹ مارتے ہیں ولی سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا وہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو اب بدترین دین کی دشمن بد, بد ترین دین. پھر بدترین کے پھر تین اقسام ہیں سوچو جو صحیح جسور کہاں ہمیں لے گئے یہ خود کہاں چلے گئے بدترین کی پھر تین قسمیں ہیں بد بدتر بدترین بد, بد وہ ہے جو دین کو معاملات میں نہ آنے دے بدتر وہ ہے جو دین کو اعمال میں نہ آنے دے ارے بدترین وہ ہے جو دین کو قولی طور بھی بیان کرنا نہ برداشت کرے بدترین کے تین قسم میں سے پھر یہ ہمارے حکمران بدترین قسم ہیں کولی طور بھی بیان نہیں ہونے دیتے معاملات میں نہیں ہے ہےمال میں نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ دین کو کولی طور کلی طوران ہونے دو ہر بد کی بدترین قسم بدتر کی بھی بدترین قسم اور بدترین کی بھی بدترین قسم دیکھو تو اس وقت دنیا کے پوری حکومتے ہیں دنیا کو رکھ لو اور پاکستان کا پہلا نمبر ہے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت اعظم سے لے کر آج تک یا آج پوری دنیا میں ارے بش نے کہا ہے واجپئی کو جنہیں ہم کافر کہتے ہیں یہ کلمے میں گو ہے منافق اس نے کہا دینی مدارس سے لڑکوں کو نکال دو اور ہمیں معائنہ کرنا دو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے آبائی علم ہے یہ ان کی اپنی روایت ہے ہم دخل نہیں دیتے اس سے دہشت گرد نہیں بنتے نہ ہم تمہیں معائنہ کرنے دیتے ہیں پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر خدا کی کس بدترین سے بدترین غیرت سے بے غیرت ارے دلی سے دلی حکومت ایسی نہیں آئی پہلے بھی بتایا تھا کہ دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو بغیر جنگ کے کبھی ثابت نہیں ہے یہ وحشی درندے ظالم سور بے آیا کمی نے حکمران آئے ہیں خود مارتے رہے ہیں قوم کو غیروں سے نہیں مرایا اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں دیکھیں صحیح میں کہ کتنا بدتر کتنا ظالم کہ غیروں سے بھی مرا رہے ہیں خود ظالموں نہیں مار سکتے چنگیز کام باختن کر خود مارتے آئے ہیں پھر ظالم ظالم تر ظالم ترین ظالم وہ جو قوم کوئی انصاف نہ دے اور ظالم تر وہ ہے جو ظالم باوجود ظالم ہونے کے کہے قوم کو مجھے ظالم مت کہو کپڑے اتار رہا ہے کہتا ہے مجھے ننگا مت کہو یہ ظالم تر ہے اور ظالم ترین یہ ہے کہ بجائے بدماش ترین ہونے کے وہ اپنی تعریف کرے جو میں تو بہت اچھا ہوں خود سنائی شیطان شیتا بھتنا باشد کے اطار نہ گوید ارے بولے حضرت امیر عمر صاحب پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں افسوس کر رہے ہیں بیٹھے ہیں پوچھا جی آپ اتنا افسوس کیوں کر رہے ہیں فرمایا میں بادشاہ بنا ہوں کوئی اچھا کام نہیں کیا اپنے مومیاں میاں بٹھو بنتے ہیں ارے پاگلوں کی ہے اپنے منہ تعریف کرنا پہلے لوگ عام بھی لوگ بے وقوف کہتے تھے ارے اپنی شکایت کرو دوسرے تعریف کرے جن کے انصاف کے کتابیں بھری پڑی ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں بادشاہ ہوں کوئی اچھا کام نہیں کیا یہ تئی ربانی والے ہیں یہ جس سے پوچھو جو آئے میں بہت اچھا ہوں پچھلے سارے خراب تھے چاہے لانتیوں کا سردار بھی کیوں نہ ہو خود میاں خود سنائی شیوا یہ شیطان نے اپنی تعریف کی ہے اور کسی نے نہیں کی مولانا صاحب نے فرمایا ولی کا شعر ہے کہ خود سنا شیوا شیطان شیتان بھوت ارے اپنے آپ کی تعریف کرنا کہ میں اچھے کام کیا یہ شیطان کا شیوا ہے یا شیطان کے اولاد کا شیوا ہے مسلمان اپنے منہ کبھی آپ کو اچھا نہیں کہے گا اور پھر ظالم ترین بجائے دہشت گرد ہونے کے بجائے انسانیت کے قاتل ہونے کے وہ انسانیت کا علمدار بنے یعنی اپنی آپ تعریف کو لگا کر رہے کہ میں اچھا ہوں ایک تو نہ کہنے دے اپنے آپ کو دوسرا بد ترین ہے کہ باوجود برے ہونے کے اپنے آپ کو اچھا کہلائے ظالم ترین ظالم زال ظالم ظالم تر ظالم ترین اس وقت بوس جیسا ظالم کروڑوں کا قاتل بوز دل اور ہماری حکومت جو ہے یہ سب سے دنیا میں بڑی دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گرد کی دوست بھی ہے دو بندے مارے جو دہشت گرد ہے جو کروڑوں کا قاتل ہے ایک یہودی عورت نے بھوکی بکواس کی ہے غیرت جو نہ رہی ہم میں بے غیرت جو حکمران ہو گئے بے دین جو ہو گئے اس نے کہا دنیا میں دو دہشت گرد ہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس کا قرآن جبکہ میں نے اخبار میں یہ بات پڑھی مجھے اپنا افسوس ہی نہیں رہا کہ ہمیں دہشت گرد اب یہ سور کہتے رہے کہ بہت بڑے ولی کا قول ہے کہ کافر بدماش بے حیا تمہیں برا سمجھے تو شکر کرنا تو کامل مومن ہے معلوم ہوا بوش جی نے دہشت گرد ظالم سمجھتا ہے معلوم وہ وہ کامل مومن ہے اور دہشت گرد ہے ہی نہیں بیاسی جنگو کی کلمہ <تصفح> وہ تو ہے سور ٹھیک ہے پیسے کی پیچھے پڑا ہے کلمہ تو پڑتا ہے مناف کو کلمہ چھوڑ دو ہم تمہیں نہیں کہیں گے یا یہ لکھ دو کہ دین ہم پر فرض نہیں ہے عوام پر ہے کافر بن جاؤ آپ بنے ہوئے تو ہو اب تو نہیں چھپتے وہ کہہ رہا ہے دنیا کا بڑا دہشت گرد اللہ نے بھی فرمایا ولندردان کل یہود ولندرا ہتہ تتہ بیا ملتا تھا ہرگز ہرگز یہود نصارہ تم پر راضی نہیں ہو سکتے مہر لگا دی اللہ نے جب تم تم اپنا دین چھوڑ کر اس کے پیچھے نہ ہو تو معلوم ہوا جس پر یہود نسارا راضی ہیں وہ کافر ہے بے مان آئے دہشت گرد ہے بزدل دل ہے سی جنگو کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ نے اور باندھا گیا ایک ہزار یہ تلوار سی ظالم ہو جو رحمت تھی تلوار جو اسلام نے دی تلوار کو یہ دہشت گردی کہتے ہیں حicaid, کیسے ظالم ہیں تو انہوں نے اپنوں کافروں کا کوئی دنیا میں ان سوروں کو کہنے والا نہیں ارے یہ خود تو اندھے ہیں دنیا پتہ نمفی ہو گئی ہے ان کو کوئی کہنے والا نہیں رہا کہ سورو تمہارے کپڑے نہیں ہیں تم ننگے ہو ارے ہیروشیما اور ناگساکی میں انہوں نے دو چار کروڑ بندہ مار دیا اپنے کافروں کا ایک جنگ میں دو ایٹم مار کر چار کروڑ بندہ مارا ارے بیاسی جنگوں میں ایک ہزار بندہ گیا سات سو کئی مسلمان ایک کافر اور دو سو کئی مسلمان اور کروڑوں کو رحمت اللہ عالم نے بہشتی بنا دیا اے مسلمان کو دہشت کرتے ہو ظالموں کروڑوں کے قاتلوں بولو کتے دہشت گردوں انسانیت کے قاتل تم یورپ انسانیت کا قاتل ہے اس نے ایٹم بنا کر انسانیت کی قتل ختم کر دی دنیا ایٹم نہ بناتی ان کی تباہ نہ کرتی خدا کے آگے جھونک کر ان کے ایٹم ختم کراتی لیکن دنیا نے بھی اس کی اتباع کی اس لیے ہم ایٹم بمب پستول تل, تلوار کے بغیر ہر چیز کو ہم حرام سمجھتے ہیں اس کا بنانا حرام ارے اس کا رکھنا حرام چلانا تو کہیں سے آگے حرام ہے <تصفيق> سورو دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ختم کر دو اگر انسانیت کا تحفظ کرنا ہے تو اصلہ ختم کر دو ان یورپ والے لوگوں نے دہشت گردی پھیلائی ان ظالموں نے لیسے کیسے بے وقوف ہے میں کہتا تھا یار ایسے بے وقوفی بادشاہ ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ ان کے بھی بابا ہے हैं? قتل وہ آؤ پکڑے پاکستانی جا رہے ہیں ارے جنہوں نے ایسے پکڑے گئے ہیں جنہوں نے اپنے ضلع کے اندر باہر نہیں گئے وہ بھی پکڑے گئے ہیں کہ یہ دہشت گرد امریکہ میں گئے ہیں لانتی ہو. کیسے لان پیو تم ارے مر جاؤ خدا کے لیے اللہ تمہیں برباد کرے تم کیسے پاگل ہو ایسے ایسے لوگوں کو پکڑا یقین کرو میں جانتا ہوں جو اپنے ضلع سے باہر نہیں گئے اپنے پنجاب سے باہر نہیں گئے جن کے پاس چاقو بھی نہیں ہے وہ دہشت گرد ہے وہ ایک مثال ایک مثال ہے سریکی کی اندھا راجا بےداد نگری روپئے شیر و سلٹکے سیر مصری یعنی اندھا راجا اس کی انسان سیر اور پیاس تھا ایک روپے سیر اب وہاں ایک بزرگ اللہ والا پہنچ گیا ایک فقیر میرا جیسا پہنچ گیا دن گزارا فقیر کو تھوڑے سے پیسے تھے اتنا گھی ملا اتنا ساری قیمتی چیزیں جو تھی وہ سستی تھی جو آواری چیزیں تھیں وہ مہنگی تھیں اب مصری ملی ہر چیز لے کر وہ شاہ کھانے لگا بز ولی صاحب بھی دورہ کر کے آ گئے. ولی نے کہا یار یہاں نہیں رہتے چلیے اکٹھے تو میرا دوست ہے تو یہاں نہیں رہنا چاہیے وہ کہتا ہے یار بے وقوف ہے تو ایسی جگہ سے مجھے نکالتا ہے یہ بادشاہ بہت اچھا ہے دیکھو اتنا مصری ملی دو پیسے کی اتنا میں تو کھا کر عائش کر رہا ہوں اس نے کہا یہی ایشت تمہیں مارے گا اس کی بے وقوفی سے تو واقف نہیں ہے تو ایسا کرنا اگر تمہیں کوئی وقت آیا جائے تو یہ اسم پڑھ لینا اس نے کہا ٹھیک ہے میں آزم بتا گئے وہ چلے گئے اب چور گیا مکان کو اس نے سرنگ لگایا اینٹیں آپنی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اس وقت پرچے کا حکم پہلے بادشاہ دیتا تھا سزا بھی وہی بولتا تھا خود بادشاہ اس لیے مجھے ماشراب باد تھا پتہ نہیں ان کا بیٹا تھا باپ تو نہیں کہتا بیٹا تھا یہ اس کے بھی باپ ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت میرے سے ظلم ہو گیا کہا کیوں اما سرنگ لگانے لگا مکان نے مکان مضبوط نہیں بنایا وہ ٹانگیں پر میری اینٹیاں گئی میری ٹانگیں ٹوٹ گئی بلاؤ اس بدماش کو اکے بلاؤ پکڑو پاکستانیوں کو وہ آ چل بھی تمہیں میں پھانسی کہ کیوں نامورات نے مکان مضبوط نہیں بنایا چور سرنگ نہیں لگا سکائی کیا بھی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کیسا ظلم ہو گیا میری بات میں پھر ایسا ہو ظلم ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایسا کریں میرا قصور نہیں ہے قصور ہے تو ترخان کا ہے ہاں ٹھیک کہا تم جانتے تو وہ تھے چلو ترخان کو لے آؤ آ گیا ترخان چلو تجھے پھانسی کیوں کہ نہ برا تم نے مکان صحیح نہیں بنایا چور سرنگ نہیں لگا سکا چوری نہیں کر سکا دیکھو اس کی ٹانگے بیچارے کی ٹوٹ گئی اٹیں آ پڑی اس نے کہا جناب میرا قصور نہیں تھا لوہار بیٹھا تھا اس کی عورت حسین تھی وہ گھومتی تھی مائی اس کو دیکھتا رہا مکان مضبوط نہیں بنا کہا تو بھی سچا ہے شباز چلو لوہار کو پکڑاؤ لوار آ گیا چل تجھے ہے کہ کیوں کہ پاگل تیری عورت پھرتی تھی وہ وہ مکان صحیح نہیں بن سکا اس کا چور کی ٹانگ ٹوٹی پڑی وہ بیچارہ چوری کرنے گیا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی کتنا بڑا میری بادشاہی میں ظلم آئے میں برداشت نہیں کرتا کیا تجھے پھانسی اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک عرض ہے جانتے تو تھے بھی ایسا ہے اس نے کہا میری عرض ہے کیا اس نے کہا آپ ایسا کریں میں کسی کو دنداتری بنا دیتا ہوں کسی کو کسی کلہاری کیا تیرے ملک میں کچھ نہ کچھ فائدہ دیتا ہوں ایک فقیر ہے بہار روزانہ وہ بیس تیس روپے کی چیزیں کھا کر ساری رات آرام کرتا ہے وہ ملک کو نقصان پہنچا میں تو کہتا ہوں اس کو پھانسی دے کہتا ہے سب سے تو نے سچ کہا سب سے سچا نے صحیح مشورہ دیا جاؤ فقیر کو پکڑ کے لاؤ اب فقیر گئے کان سے پکڑا وہ سو رہا تھا اڑے او کیوں کہ بادشاہ بلا رہے اور مجھے کیوں بلا رہا ہے اکے پاگل ادھر دیکھو چور کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے مکان کو اس نے سرنگ لگائی اس نے کہا وہ میرا کیا قصور چال تھپڑ لگا ہے قصور کا بیٹا چاہ بادشاہ بلا رہا ہے کیا پوچھنا تھا وہ بھی تو ہمارے حکم کے پابند تھے نا کیا دیکھنا ہے کوئی حق کر ہے نہ حق کر ہے جو آڈر ملے چلو پکڑو ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حق ہے یا نہ حق ہے وہ لے گئے رات ہو گئی رات کا وقت تھا اس نے کہا اس کو بند کر دو صبح اس کو پھانسی لگا دینا اب فقیر کو سارا کھانے بھول گئے ساری رات جاگتا رہا اب بزرگ یاد آ گیا اس کو وہ اس معذم پڑھا بزرگ آ گئے ارض کی مجھے تو بچا آپ نے فرمایا میں نے تجھے نہیں کہا تھا یہاں کا بادشاہ نہ مراد ہے اس ملک میں نہ رہے اس نے کہا اب کیا کروں کہ اچھا ایسا کرنا صبح میں آؤں گا جب تمہیں پھانسی کا پندا جلے نا میں تیرے ساتھ لڑ جاؤں گا اس کو کہوں گا کہ پھانسی مجھے دے میں پھندا نکال کر اپنے گلے میں ڈالوں تو اپنے میں جو مجھ سے بولیں گے جواب میں دوں گا تو خاموش رہنا اس نے کہا صحیح ہے اب وہ صبح کو پھانسی اس کو چلنی تھی پندا ڈالا بزرگ پہنچ گئے اس نے پندا نکال لیا کہتا ہے مجھے پھانسی دو دیکھو پھانسی دینے والا مجھے پھانسی دے وہ اس نکال کر وہ ڈالے وہ حیران ہو گئے لڑ گیا وہ گئے بادشاہ کے پاس بادشاہ سلامت ایسا واقعہ ہے اچھا چلو پھر میں چلتا ہوں یہ تو عجیب واقعہ ہے خود پھانسی چڑھتا ہے ہاں آ گیا کہ بادشاہ سلامت تو کیوں پھانسی چڑھتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں بتاتا نہیں تم مجھے پھانسی دے دے منڈا پہ اس نے کہا اچھا میں بتاؤں گا تو مجھے پھانسی دے گا انہوں نے کہا ہاں دے دوں گا بتا تو صحیح اس نے کہا تو نہیں دے گا اس نے کہا دوں گا تو بتا تو صحیح اس نے کہا بادشاہ سلامت رات کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس شہر میں پہلے پہلے جو پھانسی چڑھے گا وہ بلا ہی جنت میں جائے گا اس نے بلایا ان کو دیں ان کو دونوں کو چھوڑو ڈالو میری گلے میں پندا ڈالا تو حضرت گئے میں یہ وہی ہے خدا کی قسم ان سے بھی بڑھ کر ہیں رے سوا دعا کے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے جلوس نکالنے کے ہم جو ہیں قائل نہیں آپ کو پہلے پتا ہے کہ یہ شیطانی کھیل ہے ہم ولی والے ہیں مجدد مجدالی دو ایک سال جیل میں بیٹھے رہے لاکھوں ان کے آپ کے مرید تھے آپ نے جلوس کا حکم نہیں دیا کسی ولی نے توڑ پھوڑ نہیں کہی کہ ارے اللہ والے دکھ سہتے آئے ہیں دکھ دیتے نہیں مظلوم تو بنتے آئے ہیں ظالم نہیں بنے بوجھ دل کیسے ہیں امریکہ وہاں سے کرے جی ہمارے لیے شہر بنے ایک فوجی مجھے کہہ رہا ہے آپ مجھے نہیں جانتے میں بس میں جا رہا تھا آپ مجھے نہیں جانتے میں نے کہا جناب میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ آپ کو نہیں جانتے کہتا ہے میں کون ہوں میں کہ جناب ہے, امریکن چوہے تو اٹھ سے میرے ساتھ لڑتا تھا بندے میرے ساتھ اس نے کہا سچ تو کہہ رہے وہ بھی امریکن چوہے ہمارے لیے شیر ہو اس شیر ہے وہاں بیرون ملک موش اس قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم اس نظم میں یہ شیر ہے کہ بیرون ملک موش اندر ملک شیر ہے تو بتا اب آپ خود تو کیسا حکمران ہے نامراد بہر چوہا بنا ہوا ہے اور عوام کے لیے شیر بنا ہوا ہے ارے عوام پر ظلم کرنے والوں کو چنگیز کا تو کہا گیا ہے الدین ایوبی نہیں کہا گیا عوام کیا چونتی ہے نام مراد تمہاری کتنا مادی طاقت تمہارے پاس تم عوام کے لیے شیر بنے ہوئے ہو ارے ڈھےڑا ڈھےڑا بزرگوں نے مثال دیا ان بادشاہوں کی ڈھےڑا تھا ڈھڑڑا وہ اپنی ڈھےڑی پر ایسے چونج لگائے ٹن ٹن کر کے گھر بیٹھے گھر وہ بیچاری بیٹھی ہے اوپر آ باز وہ اے نام کہ تو بول رہا ہے اگر نہیں حضرت صاحب باہر تو ہم آپ کے در سے نہیں بولتے گھر میں بھی ہم پیڑ پیڑ نہ کریں نہیں سمجھی بات سمجھ گئے باز آئے نا وہ ٹھیرے کو کہا تم یار یہ کیا کر رہے ہو بول رہے ہو زور کا میرے ہوتے ہوئے جناب میں بہر بولتا ہوں ارے بہل تو آپ کے در سے نہیں بولتا یہ گھر میں میں چونچ مار کر پینٹ پین نہ کر اگر تو یہ نہیں بولتے ڈھیرے کی طرح ہمیں چونچ مارے جاتے ہیں بریلوی ولی ہی والا کہلانا سوکھا ہے ولی والا بننا اوکھا ہے مشکل محب ہے محب یہ بریلوی کوئی ولی والے نہیں پہلے نمبر پر شیعہ بدمال دوسرے نمبر پر بدمالی میں دیکھا ہے میں نے تو بریلوں کو دیکھا ہے محب محب محب ایمان سے فراڈی اس جماعت میں چور اس جماعت میں ڈاکو اس جماعت میں ہیں بے دین بے نماز انہوں نے بخشوا دیا ہے کیوں بھائی ولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع المذنبین نہیں سمجھتے تھے صحابہ نہیں سمجھتے تھے ہم اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے بھی بڑھ کر محبت ہے جنہوں نے مستحب نہیں چھوڑا ولی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ولی کا شعر سنا دوں ولی والے بنتے ہو بریلوی کہتے ہیں یہ مولوی دہشت گردیں میں سنا میں نے سنا یہی بیکار جماعت کہتی ہے اور ایسی بے آہل بدتمیز جماعت ہے کہ یہ شیعہ میں یہی جا رہی ہے دیوبند میں یہی جا رہی ہے اہل حدیثوں میں یہی جا رہی ہے مردا میں یہی جا رہی ہے بدامالی کی وجہ سے اب میں تمہیں سنی حنفی پکا ولی بنانا بلی والا بنانا چاہتا ہوں ہم سنی ہنفی ہیں تو یہ کہتے ہیں جی مولوی یہ بریلوی کہتے ہیں مولوی ملک مولو کو بس نیچے کر رہے ہیں اور سعدی علیہ رحمت کیا فرماتا ہے حضور سے تعلق آئے بےمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ مراد ہر نبی کے کام پاک ہیں ہمارے رسول نے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے کام پاک بھی ہیں اور ساتھ حسین بھی ہیں بیمان تو اپنے رسول سے بھی زیادہ سمجھدار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے راحض عالم تھے کسی سے ٹکراؤ نہیں لیا ٹکراؤ لیا تو قریش سرداری نظام تھا اہل قریش کے سردار سے لیا بےمان تمہیں پتا لگے کیوں ان سے لیا کہ معاشرہ بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتا ہے بغیر معاشرے کی اصلاح کے عوام کی اشرا نہیں ہوتی بغیر معاملات صحیح نہ ہوں تو عوام کو سکون نہیں ملتا اور ایمان سے کہ ہماری جو فوجیں جاتی تھیں وہ مولیوں سے لڑتی تھی یا فوجوں سے لڑتی تھی جب حکومت سنبھالتے تھے ہر ایک صحیح ہو جاتا یہ بھیڑیے کو نہیں بھیڑ کو صحیح کرتا ہے اب ساتھی علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں ولی ہیں ساتھی ہی مانتے ہیں آپ نہیں مانتے ولی ہیں نا وہ فرماتے ہیں گورگ میرا سب وزیراں دربا میں فرمایا قرب وقت ایسا آئے گا بادشاہ بھیڑیا ہوگا بھیڑیا انسانیت زرانی ہوگی درندہ یاش واشی ہوگا گرگ میراں سگ وزیران اور وزیر کتے ہوں گے ارے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے عام بندے کا کال نہیں ہے سعدی علیہ رحمت کا شیر ہے گفتا ہے گفتہ اللہ بد گرگ میراں سگ وزیران موش درباں میں شود ای چنی ارکان دولت ملک میں شود فرمایا بھیڑیا بادشاہ ہوگا وزیر کتے ہوں گے ارے کتوں سے بھی زیادہ ہوں گے اور خزانے کو ایسے کھائیں گے جیسے مردہ کو کتا کھاتا ہے موش دربا میں شود ارے چھوٹے چھوٹے افسر بھی ہیں چوہے کی طرح کترنا لگ جائیں گے فرمایا جب ایسے حکمران آ جائیں پھر ملک نہیں بچے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اب وہی وقت آ گیا ہے ولی والے کہتا ہے ولی والے ولی کا قول ہے نا آپ نے فرمایا از خدا جو ام توفی کے ادب کہ بے ادب محروم ماند رب سچ کہاں غلط کہا ارے جو ولی کو ولی نہیں مانتا تو وہ تو ہے گستاف اور جو ولی کو جھوٹا مارے وہ کہاں کا مسلمان ہے لانا اللہ لہلقا زبین جھوٹ تو کبیرہ گناہ ایمان سے بھی دور کر دیتا ہے بندے کو اپنے فرمایا خدا سے ادب کی توفیق مانگ لے کہ بے ادب اللہ کی رحمت سے قتل محروم جائیں گے بے ادب اب ادب کون سا ہے دوسرا ولی بول رہا ہے سوہانند ہزار بار باشویم دہاں باترو گلاب نام ترا بگوید کمال بے ادبیس فرمایا ہزار بار میں اللہ کا نام لوں یا اتر گلاب سے یا اللہ منہ دھو لوں تیرا نام لوں پھر بھی میں بڑا بے ادب ہوں سچ ہے غلط ہے دوسرا ولی کہتا ہے قرآن مجید اونٹ پر لدا ہوا ہے سو اونٹ جا رہے ہیں میں اگلے اونٹ کی رسی بلا وضو نہیں پکڑوں گا یہ ہے ولیوں کا مذہب ہیں۔ بریل بھی لگا رہا ہے خدا کا نام نالی پر اب بارش جو ہوئی نا پورے شہر میں گھوم رہا ہوں ایک اشتیار بھی نہیں بارش نے اشتیار کو نیچے گرا اور آندھی نے ڈھیلا کر دیا اور آندھی نے اٹھا کر ان کو نالیوں اور گندی خیموں میں گیر دیا حضرت علی ولیوں کے بادشاہ ہیں نا نہیں ہے سارے ولی وہاں سے بنتے ہیں آپ نے فرمایا نیچے گندگی ہو ارے ساٹھ گز کا مینار بنا دو اوپر میں اللہ کا نام لے لوں گا یہ ہے ادب ہے ادب نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے کون سی گدی سے تعلق رکھتا ہے کتنا بڑا سور عالم ہے اشتہار لگاتا ہے تو نہ ہم اس کے علم کو دیکھتے ہیں نہ ہم اس کی گدی کو دیکھتے ہیں نہ ہم اس کے تقوی پرہیزگاری نماز روزے کو دیکھتے ہیں ہمارا پہلا جو ادب ہے دوسرا غیرت دین کی غیرت دین کی غیرت دین پھر دیتا ہے دھی بہن کی غیرت حضرت دادے ہمارے دادے کو تین چیزیں مسلمان ولی تو مستتاحب نہیں چھوڑتے چھوڑتے ہیں مستتاحب نہیں چھوڑتے ولی لیکن عام مومن کو فارض واجب سنن موقع میں چھٹی نہیں ہے عام مومن کو فارض پہلی کیا سیا فرض دین کو سمجھ لو پھر کیا ہے واجب پھر کیا ہے سنن مقدا پھر سنن غیر مقدہ کہہ دو یا مستحب کہہ دو ہمیں سنن مقدا ہاں جی جس کی دھی بہن بیٹھی ہے جی حج پردہ جاؤ حج قبول نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا اتار کر جاؤ دھی بہن بیٹھی ہے بالک تو روٹی نہ کھاؤ اس کے گھر کا حرام ہے تیرا باپ کا ہمارے باپ کا دین ہے جو مرضی ہے تو بنائے اگر سنت ادا نہیں کرتا تو حرام ہو جاتا ہے ارے سنت ادا نہیں کرتا حج اس پر فرض نہیں ہوتا اور پردہ واجب ہے ارے واجب ادا نہیں کرے گا تو پھر تیرا حج بھی ہو جائے گا اور تیرا کھانا بھی پاک ہے کیوں ظالم اس واجب کو بیان سے بھی آپ نے نکال دیا جس کو اللہ نے ضروری قرار دیا قرآن مجید میں کیا کوئی بندہ بیٹھا ہے ارے اشاقی کی نماز پڑھو اور وطر نہ پڑھو واجب تمہاری نماز مکمل ہے جو کہتا ہے مکمل ہے اٹھ کراؤ ارے اگر وطر واجب نہیں پڑھتا تو نماز مقرر تیری مکمل نہیں ارے اگر پردہ نہیں کرتا تو تیرا دین مکمل نہیں ان نے اس واجب کو زبانی قولی طور بیان کرن حرام قرار دے دیا کل مجھے ایک بندہ کہتا تھا میں نے ایک بہت بڑا عالم ہے اسے میں نے کہا یار کبھی پردے کا نام بھی تو لے لے وہ کہتا ہے تو مجھے ڈھکو ہے یا مجھے تو نوکری چھڑواتا ہے مسیح سے نکال دیں گے پردے کی بات کرتا ہے یہ حال یعنی قولی تو اور بھی بیان ڈرتے ہیں میں نے وہی بات کی شادی علیہ رحمت نے فرمایا حق وہی کہے گا है? جو لالچی بھی نہ ہو یہ مسیح چھوٹ جائے گی جی یا یہ حکومت پکڑ لے گی کیوں بھی دین ہم قولی طور بیان نہ کریں ظالم عملی طور تو تم رائج نہیں کرنے دیتے کیا اس کو ہم کولی طور بیان نہ کریں پھر ہم مر نہ جائیں ظالم تم ایسے ظالم ہو ایسے بے ایمانوں تم نے دین کو خراب سمجھا کافر و ظالم تمہیں یہی بتایا گیا شیطانوں نے کہ تم دین کو کولی طور بیان نہ کرنے دو اور تم خود ننگے یاش بدماش ہو ہم قوم تمہیں ہم تمہیں سزا دیتے ہو ہم تمہیں کولی تور ہی نہ کہیں کہ تم ننگے بیٹھے ہو پردے کو نکال لیا ادب نہیں رہا حسن بصری رام اللہ علیہ ایک شخص نے کہا کہ مجھے وسیعت کرو آپ نے فرمایا بادشاہ کے قریب نہ جانا حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں بادشاہ بے دین ہوں گی حکومت جب ان سے مل جل کر رہے ہیں تو فرمایا ایسے عالموں کو چھوڑ دینا ایسے عالموں کو دین کی غیرت ہس یوشا بن نون اللہ نے فرمایا میں تیرا ساٹھ ہزار ہلاک کروں گا بدکار اور چالیس ہزار متقی نیک میں تیرا ہلاک کروں گا فرماؤں گا یا اللہ پاک میرا چالیس ہزار نیک کیوں فرمائے گا ہلاک تم لکھ دو گے ہم خدا رسول کو چھوڑ دیتے ہیں تم ہمیں موت سے بچا لو گے جہنم سے جانے سے بچا لو گے سورو لکھ دو کہو تم ہم مانیں گے تو نہیں لیکن تم کیسے کہو گے اللہ نے فرمایا چالیس ہزار اس لیے ہلاک فرماؤں گا یہ میرے دشمنوں سے ملے جلے رہتے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے عالم جو اس حکومت سے مل جل کر رہے ہیں فرمایا ایسے عالموں کو چھوڑ دینا یہ وارس و لمبیا نہیں ہے تو اب دوسری وصیت آپ نے فرمایا غیر محرم عورت کے قریب نہیں جانا چاہے رابیہ زمانے کی کیوں نہ ہو چاہے اسے تو قرآن کیوں نہ پڑھائے تمہیں ولیوں کا واقف کر رہا ہوں ارے مولانا روم سے ولی ہے نہیں جو کہتا ہے ولی نہیں ہاتھ کھڑا کر دیں بلکہ ولیوں کے سردار ہیں ارے بریلویوں جھوٹ مت بولو تمہارا بریلوی شہر سے تعلق ہے ولیوں سے کوئی تعلق ہے نہیں ولیوں والے ہیں تو سنی ہنفی ہیں اب آپ کو میں ولی والا بناؤں گا مولانا روم صاحب ولی ہی نہیں ولیوں کے بھی سردار ہیں ارے ان کی مصنوی شریف پڑھ کر سمجھ کر ہزاروں ولی بن گئے ولیوں کے بھی راہبر ہیں مولانا روم صاحب ولی کبھی جھوٹا نہیں ہوتا وہ کیا فرماتے ہیں فرمائے علم قرآن تفسیر و حدیثست ہر کے بجودی خاند خبی سست فرمائے علم قرآن تفسیر حدیث ہے جو اس کے سوا اور پڑھے گا خبیص بن جائے گا اور دیکھ بھی رہے ہو کہ خبیص نہیں اخبس بن رہے ہیں اب روم صاحب کہ علم وہ ہے تو کہے علم یہی ہے پھر ان بولو سو پوچھو ماسٹر جو ظالم پہلے بھی میں نے آپ کا کہا تھا ہسی کی بات ہے میں سکول میں گیا میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولا کیسے آئے جی میں نے کہا جو علماء کی زیارت کرنے آیا اٹھ کھڑا ہوا لڑتا تھا میرے ساتھ وہ میں نے کہا پاگل جب استاد تو ایسے پاگل ہے تو قوم کو نام کیا دے گا کہ یہاں عالم بیٹھے ہم تمہیں عالم نظرتے ہیں مذاق کرتا ہے سمجھ گیا بھی مذاق کرتا ہے میں نے بھی مذاق کی وہ میں نے کہا یار لڑتا کیوں ہے پاگل باہر تو تم نے ساری دیوار کالی کر رکھی ہے علم علم لکھا ہے یا اسے میز دو ارے علم کا فائل عالم ہوتا ہے ماننا کہو ارے ایسے جب پاگل بے وقوف اساد ہوں جاہل جس طرح میں نے ابھی بھی کہا ہے تھوڑے پیسے بتے تھے ان سور نے حدیث کا معنی بدل دیا ارے حدیث کے معنی بدلنے والا کافر ہے مطلق کافر ہے انہوں نے حسیز کا معنی بدلا طہارت معنی ہے پاکی ارے کی نسفمان ہے انہوں نے لکھا سفائی نسفیمان ہے ارے مسلمانوں کان کھول کر سنو اگر صفائی ہے تو من کی ہے تن کی نہیں بلشا, بلشا ولی ہیں آپ مانتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں شاہ بلشا ولی تو بتا صفائی کس چیز کی ہے آپ نے فرمایا تن سفا ہر کوئی کردہ من صفا کردہ کوئی بلے شاجر من صاف کریں دے جنت ویسن سوئی ارے و صفائی ہے تو من کی ہے تن کی تو نہیں فرمایا تن صفا ہر کوئی کرو دینسار سے ہر کوئی کرتے نا تو من صاف کریں دا کوئی گلے شاہ من صاف کریں دے جنت ویسے نہیں سوئی تصا مکالا تن ساف والے کھلے کو یہودی نال وہ بھی روزانہ دھان دے ایسے پاگل آل علم کہا گیا ہے دوسرا ان کا تو میں جہالت سکھاؤں اگر جب استاد جہل ہوں تو قوم کیوں نہ جہل بنے ارے مسلمانوں آل علم کہا گیا ہے وہ آل علم جہاں بھی کہا گیا حضور کا فرمان عال علم ہے اور الفلام جہاں لگتا ہے اس معرفہ بن جاتا ہے جہاں آپ عالم بھی ساتھ لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ بےمان کہاں سے پڑے ہوئے ہیں یا ان کو آتا نہیں ہے یا چھپائے بیٹھے ہیں آپ کو آل علم کہا گیا ہے اللہ فلام جہاں لگتا ہے اس معرفہ بنتا ہے اور اس معرفہ وہ ہوتا ہے جس کا سانی کوئی نہیں ہوتا بتیس علم ہے سارے نکرہ ہیں میں آپ کو مثال دے دوں سمجھ آ جائے کتاب کوئی کتاب نکرا جا کے شروع سے سوال کرو کتاب نکرا ہے کوئی کتاب کرانت وغیرہ کوئی لے لو جب الکتاب کہو گے تو قرآن مجید ہوگا اور کتاب ہوگی نہیں سمجھ گیا ہے نا اس لیے سلام بھی ہمارا ایسا ہے السلام علیکم اسلام علیہ خاص سلامتی یعنی اللہ کی معرفہ بن جاتا ہے سلامتی جو ہے اللہ کی ہے اور کسی کی اس لیے سلام کہا کرو السلام علیکم کم السلام ہاں اس کا جواب کیا ہے وا علیہ سلام نی وعلیکم سلام نی وا علیکم السلام کم سلام پھر بھی علیہ السلام بولا جائے تو اس معرفہ بنتا ہے اب اس معرفت ہو گیا یہودی کی تعلیم قرآن یہ قرآن سنت کا نکرا ہو گیا ایمان ہو. ارے قرآن سنت کا کوئی ثانی ہے نہیں ہے اس لیے یہ علم یہی ہے آل علم اس کو کہا گیا ہے اور ہمارا علم جو ہے وہ غیر رسمی ہے غیر رواجی ہے جامع ہے کامل ہے کوئی بیٹھا ہو ادیب فاضل اٹھ کر مجھ پر سوال کر سکتا ہے مارفا وہ ہے ارے جو کامل ہو جامع ہو غیر رسمی ہو غیر رواجی ہو نکرا وہ ہے جو ناقص ہو جزوی ہو رسمی ہو رواجی ہو ناقص جزوی ایک شہر کے آٹھ سکول ہیں ہر ایک کا نصاب علیحدہ ایمان سے کہو ملک کا نہیں لے لو شہر کا لے لو جو پرائیویٹ سکول ہیں دیکھو ہر ایک کی کتابیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایسے ہیں نا تو ناقص کے خود کہتے ہیں اس سال چل اگلے جار سے کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں بدلتے رہو ہر سال اسے ناقص کہتے ہیں رسم رواج کے مطابق بدلتے رہو ارے مسلمان سمجھ لو ہمارا دین جو ہے کامل ہے جو بدل نہ سکے ارے جامع ہے جو کائنات کے لیے ایک ہے مانو نہ مانو آپ کو سمجھتے تو دو دوں مسلمان سچا بنا دوں آپ کے فکریتا ہوں تو آپ صحیح ہو جاؤ علم وہ ہے جو جامع ہو کائنات کے لیے اور وہ کامل ہو بدل نہ سکے ارے ظالم جزوی اور نیکس جزوی اور ناقص نہ نا علم ہو سکتا ہے نہ تعلیم ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کے پاس بھی نہ جانا پھر آپ نے فرمایا کہ مذابیر نہیں سننے کہ اس سے تمہارا دل مردہ ہوگا مذابیر بھی نہیں سننے اس سے تمہارا دل مردہ ہوگا اب عورت کے قریب جانے کی ایک مثال دے دوں آپ کو پہلے بھی دی تھی پھر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کتنا بجے جمعہ پڑھاتے ہیں سخوی اور انصاری بھائی دو صحابی تھے سخوی جنگ پر گیا انصاری کو کہا میرے گھر سودے لا کے دینا اس نے کہا ٹھیک ہے صحابی پہلے کہا ہے جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے لیکن فتن الفتنا توشد من القتل فتنے تین ہیں اللہ نے فرمایا قتل نہ روکو فتن روکو فتنے تین ہیں زان زمین اس کا کبھی موقع ہوا تو آپ کو بتاؤں گا کہ عورت کیا فتنا ہے تو وہ گئے روزانہ وہ سودا رکھ کھاتے تھے انصاری بھائی مختصر کروں ایک دن بی, بی وہاں ٹھہری تھی انہوں نے ہاتھ باہر نکالا اس صاحبی نے ہاتھ چوم لیا صا بھی خوف آ گیا لیکن قرب عورت کا کھا گیا ہاتھ کو ہی بایا بھاگا جنگل میں گیا روتے روتے ہوش نہیں تھا سکھفی بھائی واپس آیا اس نے کہا میرے انسار بھائی کا انہوں نے ایسا حال ہے تیرے بھائی کا آپ نے فرمایا تو نے ہاتھ بیر کیوں نکالا جب اللہ نے تجھے ارے دیوس کہتے ہیں جس کی عورت یہاں سے ہاتھ نکال کر یہاں تک بہر گھومے اسے دیوس کہتے ہیں وہ بیس اس پر حرام ہے ہمارا اپنا دین ہے تیری لڑکی بہر نکلتی ہے سارا چہرہ بگاڑ کر ماسٹر پرو ابھی بھی ہم دیوس نہیں ہیں پھر بے غیرت کی نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کوئی چیز نہیں ہے تو آپ گئے وہ جنگل میں رو رہا تھا یا اللہ دیکھو اتنا نیک جو ہاتھ چوم کر آٹھ دن ہو گئے نہ کھایا نہ پیا پتے کھا رہا ہے رو رہا ہے ماتھا پھوٹا ہوا ہے پہاڑ ان سے ٹکرا رہا ہے یا اللہ کتنا بڑا جرم ہو گیا مجھ سے ارے ایسا متقی کی پرہیزگار ایسا خدا کے خوف والا بھی عورت کے ہاتھ قریب جا کر بٹک گیا صحابی اس لیے شیطان نے کہا تھا موسا علیہ السلام اور اگر تو نے جناح سے بچانا ہے تو عورت مرد کو اکٹھے نہیں ہونے دینا پھر خیر وہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا آپ نے دعا مانگی تو آ اللہ نے آپ کی مغفرت فرما دی اللہ نے آپ کی اللہ تعالی نے آپ کی مغفرت فرما دی مطلب یہ ہے کہ عورت اب یہودی الجزائر جب فتح کیا گیا دیکھو ان کی عورتوں کے فکر یہ ہمارے حکمران تو نا عورتوں کی دیوتی برابر نہیں ہے یہودی کے عورتوں کے فکر الجزائر پہلے فرانس کو یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تاریخ پڑھیں پھر برطانیہ کو اب امریکہ کو کر رہے ہیں سارا فتنہ شرارت یہودی کو ہے تو اس مثبت اثرات نہ ملے فرانس نے کہا کہ ہمیں مثبت اثرات نہیں ملے ایک عورت بولی اس نے کہا مجھے اندر جانے دو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہیں فتح نے مثبت اثرات کیوں نہیں دیے وہ اندر گئی گھومی سارا ش... ملک کو گھومی آ کر کہا میں بتاتی ہوں تمہیں مثبت اثرات کیوں نہیں ملے کیونکہ حکومت تمہاری ہو گئی قوم کے دل میں ایمان ہے اس لیے تمہیں مثبت اثرات نہیں مل سکتے جب تک قوم کو دین سے دور نہ کرو اور میں تمہیں بتاتی ہوں اس بات پر عمل کرو دنیا میں بادشاہی کرو گے اگر قوم کو دین سے دور کرنا ہے ارے عورت کو بے نکاب کر کے دین سے دور کر دو دنیا میں تمہاری حکومت ہوگی مسلمان یہ عورت کا ذہن اس عورت نے یہ دل ہماری لڑکیاں پتہ نہیں لڑکے ارے ظالم سے پوچھو تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے اب میں بادام توڑوں چھلکا جو کھائے گا بچے گا ایمان سے لڑکا برباد ہو جاتا ہے ہماری لڑکیاں سکول میں جا رہی ہیں رونا آتا ہے اس قوم کو اور میں یہی کہتا ہوں جہاں میں تقریر کرتا ہوں یار خدا مجھے طاقت دے تو میں تمہیں خصی کرا دوں کہ تمہاری نسل بھی نہ بڑھے اتنا بے غیرت جو لڑکی قرآن پڑھنے کے لیے تیری مسجد میں نہیں جا سکتی اب وہ سکول میں بن ٹھن کر ٹیڈی بن کر جا رہی ہے مجھے کہتا ہے جی میرا پیر پروفیسر ہے میں نے کہا چل تجھے کنجری کا پوت بیٹا بھی پروفیسر دکھاؤں وہ ایمان سے کہو یار یہودی ڈگری ہیں کوئی اسلامی امتیازی ڈگری نہیں ہے کیا کنجری کا بیٹا پروفیسر نہیں بن سکتا کنجر دلہ بے غیرت یہودی مجوسی پروفیسر ماسٹر جج جرنل کرنل نہیں بن سکتے انہوں نے امتیازی حیثیت ختم کر دی کہ ایسی تعلیم کھولی جس میں شریف کمینا کنجر کمینا سب برابر ہی برابر ہیں سب کو برابر کر دیا اقوال میں احوال میں امال میں ہمارا امتیازی مذہب ہے کول فی معاملات میں قولی طور انہوں نے برابر کر دیا آپ کہیں گے بار بار کہتے ہیں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ عام پھیل رہی ہے شاید کیونکہ بزرگان ایک بزرگ ایک بات بیس دفعہ کہی اپنے مرید کو آپ نے فرمایا یہ بات بیس دفعہ کہی فرمایا ابھی تو تیرے دماغ میں آئی ہے پھر تیری زبان پر آئے گی پھر دل میں دل میں اترے گی تو یہ حکمت بنے گی فرمایا اس لیے کر رہا ہوں یہ شاید تیری دل پر اتر جائے بار بار اس لیے کر رہا ہوں ارے اللہ نے نماز کا کتنا بار حکم دیا ایمان سے کہو یار خرچ کرنے کا 99 بار بار بار حکم دیا معلوم یہی ہے کہ حق بات بار بار کرنے سے دل پر اترتی ہے ورنہ دماغ اور زبان پر رہ جاتی ہے جب تک دل اور زبان پر رہے وہ حکمت نہیں بنتی علم بھی جب دل اور زبان پر رہے وہ بھی حکمت نہیں بنتا حضرت صاحب میاں صاحب خان صاحب مولانا سردار صاحب چور ڈاکو کنجر بدماش کتنے نام ہیں مان سے کہو کنجر کو حضرت صاحب کہیں گے کوئی جو کہتا ہے کہ اٹھ کھڑا ہو چاہے پڑھا ہوا آدی فاضل بھی بیٹھا ہو کنجر کو حضرت صاحب کہو گے مولانا کہو گے سردار صاحب کہو گے سوفی صاحب کہو گے انہوں نے مرد کے لیے نکالا سر ارے میں نے خود سنا ہے چھوٹے کنجر بڑے کنجر کو سر کہتے ہیں کیا سار کنجر کو نہیں کہہ سکتے مجوسی یہودی سکھ بے بےغیر دلے کو نہیں کہہ سکتے سار اس نے امتیازی حیثیت ختم کی کہ سب دلہ کمینہ سب کا قولی طور سب کو برابر کر دو اس طرح میں نے کہا جی جمہوریت لانا تھا نورانی صاحب دا کادمی صاحب علیہ میرے ساتھ چیڑ پڑے میں نے کہا یار میں چھو پارسا بندہ ہوں مجھ سے غلطی بات ہو گئی تھوڑا سا میرا جواب دے دو میرا ذہن صحیح ہو جائے تمہارے صاحب ہمارے صاحب میں کیا آپ کے صاحب جمہوریت میں کیا قیمت ہے تو کہا, میں نے کہا یار میں بتاتا ہوں میری غلطی دور کر دو انپرسج پرسٹ نہ ہوں ناراض نہ ہو پھر میرے ساتھ لال پلنا کہتے ہیں کیا میں نے کہا نورانی صاحب اور کازمی صاحب ووٹ لگائیں کتنے ووٹ ہو جائیں گے ایمان سے بتاؤ دو تم ہی بتا دو کتنے ووٹ ہوں گے نورانی صاحب کاجمی صاحب یار بولنے سے کیا بنتا ہے دو ہوں گے نا تین تو نہیں ہوتے ارے ادھر دو میں نے کہا چکلے پر جو کنجریاں بیٹھی ہیں دو کنجریاں ہو جائیں تمہارے صاحب برابر تین کنجریاں ہو گئے تمہارے صاحب تو گئے ایسا ہے نا ارے پاگلو تمہارا نورانی کنجری کے ساتھ بیٹھا ہے چار پائی پر تم بھی خوش ہو وہ بھی خوش ہے وہ میں رو ہو رہا ہوں کہ یار نورانی اور کنجری کو برابر کر دیا تو نورانی کا خیر خواہ میں ہوں یا تم ہو جو وہ بھی اپنا نہیں ہے ایمان سے کہو صحیح بات ہے نورانی کو اہمیت دو ظالم ہم پر تم کہو نورانی کی جوتی تمہارے آنکھیں ہم نہیں چرتے جو سید لمبے کے بات پر کسی رسول کی بات کو اہمیت دے گا ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے نورانی تو کجا رہا آپ نے فرمایا المستاروں متمن مشورہ وہ دے جو امین ہو ارے یہ نہیں بتایا آپ کو کیا پتا یہ نہیں بتایا مشورہ وہ دے جو مسلمان ہو مشورہ وہ دے جو مومن ہو یہ نہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ وہ دے جو امین ہو ارے امین اسے کہتے ہیں جو خدا کا حق بھی نہ کھائے بندھو کا حق بھی نہ کھائے کیا چور امین ہو سکتا ہے ڈاکو بدماش لٹیرا کنجر بے یامیر رو سکتا ہے پھر یہ یہودی قانون ہے اس نے امتیازی حیثیت ختم تھی ارے کنجر بھی اے میں نے بن سکتا ہے یہودی بھی بن سکتا ہے مجوسی بھی بن سکتا ہے ڈلہ بھی بن سکتا ہے یہ کوئی امتیازی نام نہیں ہے یہودی ڈگریاں ہیں میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں آپ کہیں گے کلمہ میں پڑھاتا ہے کیا کلمہ میں نہیں آتی ہے باؤ سلطان نے فرمایا نہ مرشد کلمہ صحیح کی تا دل لگا ٹکانے ہوں کلما میں پڑھاؤں گا آپ گور سے سننا اللہ نہیں حرف حرف ہے اللہ ارے ہے ہائے اللہ اسم ذاتی اسم ہے اس کا تعلق دل سے ہے جب آپ کہیں گے نا اللہ تو دل پر چوٹ بڑھ گئی اور دل روشن ہوگا اللہ اللہ اللہ سارا دن کیے رہیں یہ اسمی نہیں ہے سمجھیے کیا اسم ہے اللہ یا اللہ ہو کہیں یا اگر اکیلا کہیں تو پھر ایسے کہیں اللہ اللہ کو ظہر کرو اللہ نہیں ہارف ہے اللہ اس لیے کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو محمد الرسول اللہ پڑھے گا عربی میں زبر زیر کی معافی نہیں وہ کافر ہو جائے گا جو کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے جس طرح لا الہ کوئی معبود نہیں تو رسول اللہ نہیں ہے حرف, حرف ہے رسول اللہ لا لاہ محمد الرسول اللہ ارے ہے کو زہر کرو تب کلما صحیح ہوں گی ساری مد کلمہ پڑھو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے یہ ضروری تھا میں نے آپ کو کلمہ پڑھے حنفی بنا رہا ہوں سننی ہنفی بنا رہا ہوں ارے ولی والا بنا رہا ہوں آپ کو پتا لگے جنہیں کلمہ نہیں آتی وہ ولی والے ہیں سنا جان اشہد اللہ اللہ ہٹ اللہ حتبر یہ نہیں ہے اللہو طرز مت بناؤ اللہ اکبر اللہ اکبر علیحدہ کہو اللہ ہو علیحدہ اکبر علیحدہ کہو پھر اشہد اللہ اللہ اللہ ایسا کرتے ہیں نا طرز نہ بناؤ اشہد اللہ اللہ اللہ اشہد الہ الا اللہ اشہد و محمد رسول اللہ اشہد و انم والے صحیح کراؤ آزانہ لوگوں کی اشہد آتے تو ہو کچھ نہ کچھ لے کے تو جاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ سمجھ جائے نا ہے باہر زہر نہیں ہوگی مانا غلط ہو جائے گا ہم ایمان سے دور ہو جائیں گے دوسرا یہ پڑھتی ہو نا سمع اللہ ہل من سمع اللہ لمن حامدہ اکٹھے ہی پڑھتے ہیں یہ اصل حرف کیا ہے سام اللہ ہو سام اللہ ہو لیمن حامدا علیحدہ پڑھو جدا کرو عربی کو سام اللہ ہو اللہ ہو سن نہیں اللہ نے اس کی لے من حمدہ جس نے اس ایک کی تعریف کی بعض کہتے ہیں لے من حامدا اس کا مانا جس نے ان دو کی تعریف کی تصنیہ بن جائے اس لیے ہم کو سامی اللہ ہو لے من پکاتے رہو ادھر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ کلمہ شریف دل میں دوراتے رہو تاکہ آپ کی زبان پر صحیح کلمہ آ جائے سام اللہ ہو لے من حامدہ اور ہے جو نماز میں ایک انگوٹھا لگا رہے یہ فرض ہے تین انگلیاں واجب ہیں سجدے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں ساری انگلیاں زمین پر پیر ای لگی رہے ہیں، یہ, واج... یہ سنت ہے کبھی نماز میں اگر انگلیاں جدا ہو گئیں تو نماز ٹوٹ جائے گی اس لیے سید المبیا نے فرمایا کہ مسجدوں میں لوگ نماز پڑھیں گے نماز ایک کی بھی قبول نہیں ہوگی کور سے سن لو ایک مسئلہ سننا ہزار نفل سے زیادہ ثواب ہے ایک مسئلہ سن کر یہ کبھی نماز میں پیر اٹھانے کی جس کو طاقت یہ عادت پڑی ہوئی ہے وہ سختی سے اس کو ختم کرے پیر اگر ادھر ادھر کرنا ہے تو گھسیٹ کر انگلیاں ادھر ادھر کرے اوپر جدا نہ ہوں جب اوپر جدا ہوں گی تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ ایک دو مسئلے دوسرا ایک مسئلہ ضروری بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل مرض ہے طلاق کے ہسنا جو ہے نا وہ اگر بیوی سے غصہ بھی آ جائے نا تو ایک دفعہ طلاق کہو ایک دفعہ یہ ہے سننی انفی یہ نہ رٹا پار چھوڑو پھر بعد میں جی حلالہ کرو یا یوں ہی رکھ لو ہسنا طلاق ایک طلاق کہو اگر مہینے کے اندر مرد بیوی بی آپس میں مل جائیں تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں رہتی اسے طلاق رجئی کہتے ہیں تو عورت رجوع کر رہے ڈر کر اس کو موقع دو نہ یوں ہی کلاڑی مارو اسے جدا کر کے رکھ دو تین تالاب جلو پھر گھر میں بٹھاؤ یا حلالہ کہاں کون کرتا ہے ارے تین تالاب جو دیتے ہیں درخت بھی لانت کرتے ہیں طلاق کوئی اچھا عمل نہیں مباہ عمل ہے خدا کو پسند نہیں جائز ہے اگر کرو گے تو تم تمہیں ثواب نہیں نہ کرو گے تو گناہ نہیں کرو گے تو گناہ نہیں نہ کرو گے تو تمہیں یہ مباہ عمل ہے ایک دفعہ اگر مہینہ گزر گیا مرد بیوی اکٹھے نہیں ہوئے تو طلاق بینا بینا مانا دو تلاق بینا یعنی وہ بیوی جدا ہو جائے گی لیکن بینا میں یہ بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے غیر سے بھی کر سکتی ہے یہ مغلزہ طلاق حرام ہے ہمارے آہل سنت میں حرام تو میں نہیں کہتا لیکن بہت سخت مکرو عمل ہے یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ فرشتوں کو ارے درخت بھی لانت کرتے ہیں تین طلاق نہ دو ایک ہی دو اس سے یہ فائدہ ہے کہ مہینہ گزر گیا عورت اور سے بھی نکاح کر لے گی اگر آپس میں تم راضی ہو جاؤ گے تو نکاح تو ہو جائے حلال کی نیبت تو نہ آئے پھر کہتے ہیں جی بعض جہل جی حلالہ تو نکاح تو توڑا مرد نے اور پھر سزا عورت کو مل گئی یہ غلط ہے اس کا تو نکاح ہے اس پر تو حلال ہے پہلا مرد اس کا بھائی لگتا ہے اس کے ساتھ ارے وہ بھی غیر ہے. نکاح نے حلال کر دیا اسی طرح عورت پر دوسرا مرد بھی حلال ہو گیا سزا ہے تو مرد پر ہے اگر غیرت ہو تو یہ بے وقوف کہتے ہیں جی عورت کو سزا ہے غیرت ہو تو پتہ لگے کہ مرد کو سزا ہے تو ایسی طلاق سے مسلمانوں بچو اپنے آپ سے یہ غلط طلاق ہے اگر غصہ آ جائے تو بیوی کو موقع دو اسلام جو ہے ظلم کا مذہب نہیں ہے ایک طلاق دو تاکہ تمہیں بھی موقع ملے اس کو بھی موقع ملے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین سادہ مشکل کشاں ہے علی جد دردو پی بندے ولی اصا بوش برطانیہ والے نہیں لاک دیوان تیوہ سڈا مشکل کشا ہے جد در تو پی بن <تصفح> لا <تصفح> <تصفح> دے ولی روکا کر دے ساڈا مشکل علی در تو پڑ ولی والی او تئی درجوں کی کیون پاوے جیتے موہرے علی سی نوے او تئی ولی کی کیون پاوے ج مہر علی صحیح نوے وہ بندہ ہے آتے ولی جی چوکھ علی دی ملی اوہ بندا ہے آ کے ولی جی چوکھٹ علی دی ملی, ملی سچ مشکل کشا ہے در تو پڑ دے ولی کابا بے شک خانہ خدا ہے آو آو آو دے پیری دی د آئے سو ر پاک علی بہادر